کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر چاہتے ہیں کشتان کو اپنا پنچ بنائیں اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصل نہ نامان اور ابل سے یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکاوے